قُلِ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِۦ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِى زُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ فِيهِ نَارٌ وَٱلْمِصْبَاحُ يَضِيءُ لِلْمَكَاتِبِ وَمَن يَرَىٰهُ يُكَفِّرُ سَيِّـَٔاتِهِۦ وَٱللَّهُ يُضِيءُ إِنَّهُمْ هُم لَا وَإِذَا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا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 و قِيلَ لَهُمْ اور جب ان کو کہا جاتا ہے فِي فرق زمین میں فساد نہ کرو بالو تو کہتے ہیں انا ماں نخن ہم تو صرف مسل اصلاح کرنے والے ہیں اللہ خبردار ان مفتی دوں نہ یقیناً وہ ہی فساد کرنے والے ہیں والا قلعہ شعور لیکن وہ شعور نہیں رکھتے و عیدا لال آمین اور جب ان کو کہا جاتا ہے آمینو ایمان لاؤ کما آمن ناخو جیسے کے ایمان لائے ہیں لوگ بالو تو کہتے ہیں انو مینو کما آمن سا کیا ہم جیسے ایمان لائے بے وقوف اللہ خبردار اناصف یقینا وہی بے وقوف ہیں وہ اور لیکن لا یعلمون وہ نہیں جانتے و الا لف اور جب ان لوگوں کو ملتے ہیں امنو جو ایمان لائے قالو تو کہتے ہیں منا ہم ایمان لے آئے ہیں وا خالو علا شیا اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف قالو تو کہتے ہیں ان نا ماحکم یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں اناما نقل و مستحزی یقیناً ہم تو صرف مذاق کرنے والے ہیں اللہ یس بی ہند اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے وایا اور ان کو محلت دیتا ہے فی وہ اپنی سرکشی میں حیران بھٹکے پھرتے ہیں مناقین کی حالت اللہ سبحانہ خانہ و تعلق نے ذکر کی کہ یہ لوگ اللہ سبحانہ و تھا کی آیات بنات پر ایمان نہیں لاتے لیکن زبانی ایمان کے اسلام کے دعوے کرتے ہیں اور ان کا مقصد اہل ایمان کو اور اللہ تعالیٰ کو دھوکا دینا ہوتا ہے حالانکہ یہ اللہ کو دھوکا نہیں دے سکتے اور نہ ہی اہل ایمان کو ہمیشہ دھوکے میں رکھ سکتے ہیں تو ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ باطنی طور پر منافع کافر ہوتے ہیں تو کفر کی وجہ سے عذاب عظیم بہت بڑا عذاب اور اہل ایمان کے ساتھ جھوٹ بولنے اور انہیں دھوکہ دہی کی کوشش کی وجہ سے عذاب عظیم دردناک عذاب ہر دو طرح کے عذاب سے منافق دو چار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہ الا فی الحم اللہ فن عرب دارو اناما نقل وسلم خون جب ان کو کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں اصلاح کرنے والے ہیں یہ منافقین کی ایک اور شک یہاں اللہ کو کھانا ہوا تعالیٰ نے بیان کروائی ہے کہ وہ ہر الٹا کام کرتے ہیں اور اس کو نام بڑا خوشنما دے دیتے ہیں یہ منافقین کی سفت اور علامت ہے کام غلط کرنا ہے کام کرنا ہے زمین میں دنگا فساد مچانے کا اور نام اس کا اصلاح رکھ دینا ہے آج کل یہ جو خوارج کی موجودہ صورت حال ہے مچاتے فساد ہیں قتل اہل اسلام کو کرتے ہیں اور نام رکھا ہوا ہے جہادے کی شبید انہیں وہ جہاد کی اللہ نہیں فساد کی شبیری تابوت ہے. ہے فساد نام اس کا جہاد رکھ دیا ہے جہاد وہ کافروں کے خلاف ہوتا ہے مسلمانوں کے خلاف نہیں مسلمانوں کو کافر قرار دے کے برطبر قرار دے کے مسلمان کو سکام کو تابوت کہہ کر اور ان کے خلاف جہاد شروع کر دیے تو یہ جہاد نہیں فساد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی ان کے ساتھ قتال کرے ان کے لیے بہت بڑا اجہ ہے اور جو آدمی ان خوارج کو پسر کرے پسر کرنے والے کے لیے بہت بڑا اجہ ہے اور جو ان کے ہاتھوں پسند ہو جائے شہید ہو جائے خوارج کے ہاتھوں وہ سب سے افضل ترین مقتول ہے اور یہ خارجی پسل ہو تو شر و پتلا تحم آسمان کی چھت کے نیچے سب سے بدترین مختول ہے فرمایا انا آد اگر میرے زمانے میں یہ پیدا ہو گئے میں نے ان کو پا لیا تو ایسے ہی ان کو قتل کروں گا جیسے قوم آج کو قتل کیا جاتا اور حالت کیا بتائی یہ قولون قریب فوریا مخلوق کی اچھی ترین بات ان کی زبان پر ہوگی یو سین اونل کہا وہ یو سین باتیں اچھی اور کام اور اعمال انتہائی پورے یہ وزیرہ اور طریقہ کار ہوگا تو منافقوں کا بھی یہی طریقہ تھا کہ وہ مچاتے فساد ہیں اور کہتے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں آج بھی نصاف کے مختلف دراجات لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں الٹے کاموں کو خوشنما نما نام دینے سے کنجر خانے کا نام رکھا ہوا ہے اداکاری گلو کاری فن کار کنجروں اور مراچیوں کے نام بڑے خوشنما ایسے ہی شراب کو نویز کہہ کر پی رہے ہیں اور کئی ایسے کام ہیں دنیا جہاں کے سارے الٹے کام نام بڑے اچھے اچھے مسلمانوں کا کچرے عام اور نام رکھا ہوا ہے فیملی پلاننگ خاندانی منصوبہ بندی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تخل و اولاد اپائی بھوک کے ڈال سن کو فتح نہ کرو یہ قصل کثر انسانی کثر انسانی کے خاتمے کا منصوبہ ہے اور نام رکھا ہوا ہے منصوبہ بندی فیملی پلاننگ کام فساد فلر کا اور نام بڑا عمدہ بڑا اچھا جو بلا ہے بڑا خوشنما محسوس ہو ایسے ہی بے حیائی فہاشی اوریانی اس کو فروغ دے رہے ہیں حقوقِ نسماں کے نام پر آزادی جسماں حقوقِ جسماں کہتے ہیں ہم تو اچھا بھلا چاہ رہے ہیں اچھا چاہتے ہیں اچھائی کرنا چاہتے ہیں ہے اثر فسادی بگاڑ پیدا کرنے والے ایسے ہی کفر و شرت کے اڈے گائے ہیں اللہ عالمی کے ساتھ شرک ہوتا ہے کفر ہوتا ہے اور نام عبادت کا دیا ہوا ہے اور جو آدمی ان کے ساتھ شرت میں شریک نہ ہو اس کو بزرگوں کا گسک کہہ دیتے ہیں تو نام خوشنما رکھنے سے کام ٹھیک نہیں ہو جاتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ان بل مک ولا کلا خبردار یاد رکھنا یہ فسادی لوگ ہیں ان کو بھی پتا نہیں شرور نہیں اپنے آپ میں بڑے دانش بنتے ہیں بڑے سکاگر بن کر دکھاتے ہیں اور حقیقت حال کیا ہے اصل سے کوڑے شرور اصل مت اور دانش نام کی ہے کوئی نہیں یہ بے حیائی کو فروغ دینے والے گل قریب حدیث اور اس طرح کے کئی لوگ یہ جدید دور کے وہ ٹی وی اسکالر جنہوں نے وہ مرد و ذات کا اختلاف شریح طور پر حلال قرار دے دیا ہے اپنے آپ کو پتہ نہیں کر سکتے ہیں اللہ فرماتے ہیں یہ صفاہ ہیں بے وقوف ہیں فساد ویواہ کرنے والے پساد مچانے والے ان کو علم نہیں شعور نہیں بھائی را پیرا لاہ آمن ناسو جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے ہیں یہاں لوگ سے مراد صحابہ حیران رضوان اللہ مجمعین ہیں جب یہ آیات ناظر ہو رہی تھی اس وقت ایمان والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تو اس سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا ہاں ایمان کسنا معیاری بلند اور قابل قبول تھا اسی سورہ بارہ میں آگے کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پر آمانو بھی ما آمن تم بھی فخا سے چڑھ وہی صلی اللہ عما شفاف اگر یہ لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ویسے لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو تمہارے ایمان لانے کی طرح یہ بھی ایمان لے آئیں پھر یہ ہدایت یافتہ ہوگی اور اگر یہ اعراض کریں ویسا ایمان نہ لائیں پھر یہ مخالفت میں ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وجم کے ایمان کو اللہ سبحانہ ہوا تھا نے معیار اور کسوٹی قرار دیا ہے فرمایا کہ جب ان کو کہا جاتا ہے جیسے لوگ ایمان لائے ہیں ویسے تم بھی ایمان لاؤ تو کہتے ہیں آنکھ مینو کا ماں جیسے بے وقوف ایمان لائے کہ ہم ویسے ایمان ہیں تو یہ بھی مناسب کی ایک صفت اور نشانی ہے کہ حق بات کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں ہاں ایلے حق کو وہ گالی ضرور نکالتے ہیں دلائر کی دنیا میں بالکل کورے اور صفر بات نہیں بن پڑتی جواب نہیں بن پڑتا آگے سے لڑنا برا بھلا کہنا سب کو شتم کرنا شروع کر دیتے ہیں تو انہیں کہا گیا تھا کہ صحابہ کرام جیسا ایمان لاؤ تو وہ بھی کہنے لگے ان بے کو جیسا بھی مان لیں صحابہ کے رضوان اللہ مجمعین کو بے وفوق کہا اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ صحابۂ کرام پر سب سے پہلے زبانیں سر جنہوں نے دراز کی وہ منافع کی اسلام کے نام لیوا منافع اندر کھاتے پکے تاپت یہ صحابۂ کرام رضوان اللہ مجموعی کو برا بلا کہتے ہیں آج بھی کئی لوگ اُنہیں کے نقشے قدم پر چلتے ہیں صحابہ کے رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں طرح طرح کے ناجیبا خلمات اور الفاظ استعمال کرتے ہیں تو یہ اسی دگر پر کی روش ارم کے طریقے پر ہیں شکی بیوقوف کہنا صحابہ کے رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ الفاظ بدل بدل کر مختلف گروہوں کی طرف سے آج بھی جاری اور ساری کئی وعدے لفظوں میں کہہ دیتے ہیں کئی ایسا لفظ بولتے ہیں کہ جس کا عام بندے کو معنی سمجھ نہ آئے معنی اس کا بھی دیوی ہے کہتے ہیں تلا صحابی غیر فقی ہے غیر فقی فکی کہتے ہیں سمجھدار کو سیاحے کو جس کے اندر فتاحت ہو سمجھ ہو سوج بوجھ ہو جس کے اندر اور جس کے اندر نہ ہو اسے کہتے ہیں سفیر بے بکو اب فقیر کا الٹ شفیح ہے جیسے مرد مرد کا الٹ عورت مداد ارساد ایسے ہی ہوتے تو آپ کو یہ یہ غیر مرد ہے عورتیں ساری غیر مرد ہوتی ہیں مرد نہیں مطلب عورت زمانہ ہے تو ایسے ہی غیر فکی کا مطلب شخص تو یہ کام بالحال لوگ لفظ بدل بدل کر آج تک کرتے چلے آ رہے ہیں پورا حلا کہنے والے وہ ایک علامہ مکشنی ہیں موسنی موسنی کا مانا عقل پرست سادہ رکھوں میں انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے الکشا بڑی کی بڑی عمدہ اور اعلیٰ تفصیل ہے قرآن مجید فرقان حمید کے لفظی لغوی ادبی محاسن اسلوم قرآن مجید کا بلیغانہ گانا اس کا بڑا بہترین استعمال کیا ہے انہوں نے تفسیر کے دوران لیکن چونکہ وہ اثر کرتے ہیں تو اپنی عقل پرستی کی وجہ سے ایسی باتیں جو ان کی عقل میں نہیں آتی ان کے وہ منکر ہیں انکاری ہیں وہ چونکہ بہت عزلی ہیں تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا مسئلہ پر مدد کیا ہے تو انہوں نے چند اشعار لکھے ہیں اپنے مدد کے بارے میں وہ نہ تو حنفی نہ ہنبلی نہ مالکی نہ شافری نہ اہل حدیث پانچ مسلک ہیں نا فل پانچ مذاہب ہیں اہل حدیث حنفی شافری مالکی اور حنبلی انہوں نے چاروں مسلطوں کی ایک ایک خامی کی لوائی کہتے ہیں کہ لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا مسلق اور غلط کیا ہے لیکن میں پیش پر سمجھتا ہوں کہ اپنا مدد چھپا لوں اسی میں آسریت اور سلامتی کی ہے کیوں اگر میں اپنا مرد ظاہر کروں گا تو لوگ میرے مرد کی کوئی نہ کوئی خامی نکال نکالنے پھر اس نے چاروں مذاہب کی خامیاں بیان کی اگر میں کہوں ہنفی ہوں تو لوگ کہیں گے ہنفی تو شراب کو حلال کیسے ہیں اور سرام کو اللہ نے حاصل کی ہے ایسے ہی مالکی شافی ہمبری سب کی انہوں ان ایک ایک خامی بیان کی اخیر میں اہل حدیث کی باری آئی تو کہتا ہے اگر میں کہوں کہ میں اہل حدیث ہوں تو اہل حدیث تو بس مندھے ہیں کوئی عقل مت کوئی نہیں یعنی خامی کوئی نہیں احمد حدیث کی بیان کر سکا اعتراض کیا, کیا کہ یہ اپنی عقل سے نہیں سوچتے ہر بات پہ کہتے ہیں لو آئے لو حدیث لو آئے لو حدیث دلیل دو قرآن سے حدیث سے کوئی بات بھی ہی نہیں سنتے تو یہ اس نے ایک اعتراض جڑا اہر الحدیث پہ اور یہ بھی اہر الحدیث کے کوئی خامی نہیں بلکہ خوبی ہے تو بہرحال یہ طریقہ کار اور وسیلہ رہا ہے لوگوں کا شروع سے لے کے اب تک کہ اہل حق کو وہ برا بھلا تو کہتے ہیں لیکن ان کی خامی وہ نہیں بیان کر سکتے مہیش الجماعت ان کے مسلک اور موقف میں کوئی خامی وہ ہوئی تھی ہاں اصلاقی طور پر انسان کی اپنی ذاتی کمیاں تو تاریاں وہ سب میں ہوئی اس کوئی بھی معصوم و معمول نہیں معصوم انل خطا وہ صرف اللہ رب العالمین کی بات ہے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ویسے ایمان لے آئے جیسے بے وقوف ایمان ہی لائے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ عناصفہ ہارو اللہ قلعہ الا خبردار یہ لوگ خود بے وقوف ہیں اور ان کو پتا بھی نہیں بے وقوف بھی ہیں اور اپنی بے وقوفی کا علم بھی نہیں جاہر مرکب ہیں یہ مناسب کی حالت ہے بھائی دینا آمن کالو آمنا جب ان لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں جو ایمان لے آئے اہل ایمان سے جب ان کی ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں ایمان کا دعوی کرتے ہیں اور جب یہ اپنے شیطانوں کے ساتھ الگ ہوتے ہیں شیطان سے مراد کافروں کے بڑے بڑے سردار چاہے وہ مشرق को چاہے یہودی ہوں یا عیسائی اللہ سلحانہ ہوا کہ اعلیٰ نے انسانوں اور جنوں دونوں میں سے جو تمرود اور سرپشی کے اترے ہوئے ہیں انہیں شیطان قرار دیا ہے شیاتین السیب الجن انسانوں میں سے شیطان جنوں میں سے شیطان جس طرح صورت ناخ میں بھی اللہ تعالیٰ نے کرنایا ہے منل جی بن نات خواہ وہ انسانوں میں سے ہو یا جنوں میں سے تو جن ہو یا انسان جو تمرد اور سرکشی کے اتنے حیطنت جس کے اندر پائی جائے وہ شیطان اور مراد یہاں پہ کفر کے بڑے بڑے سردار بڑے بڑے فرمایا جب وہ ان اپنے سرداروں کی طرف بڑے شیطانوں کی طرف جاتے ہیں علیحدہ ہوتے ہیں ان کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں انام ان مع یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں انا مارانا مستحب ہم تو صرف مذاق کرتے ہیں ایمان والوں سے یعنی ایمان والوں کے سامنے اپنا ایمان ظاہر کر کے ان کے ساتھ ہم مذاق کرتے ہیں اچھا اہل ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سرماتے ہیں وحیدہ یہ ایمان ایمانداروں سے راہ جگہ ملاقات کرتے ہیں اور شیاتی کے بارے میں کیا کہا خال شیاتی اہتمام کے ساتھ اپنے وڈیرے کاہروں کے پاس اسپیشل جا کے تنہائی میں جا کے بیٹھتے ہیں یہ فرق ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ منافع بیٹھتے ہیں ان کی مجالس میں اگر مس کے طور پہ بیٹھیں وقت نکال کے ان کی بات سنیں سمجھیں تو پھر تو اسلام ان کے جنوں کے اندر داخل ہو جائے مومن من جائے کافر یہ کہتے تھے نا لال قرآن شور شرابہ کرو قرآن نہ سنو تاکہ تم غالب آ جاؤ شور شنازہ ہوگا کوئی قرآن سن نہیں سکے گا کسی پہ اثر نہیں کرے گا قرآن جو بھی سنتا ہے اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے اگر غور سے سن لیتے ایسے ہی یہ لوگ بھی اہل ایمان کے ساتھ راہ کر رہی ملاقات ہلکی پھلکی ملاقات کرتے اور اپنے کافر سرداروں کے ساتھ بڑی بڑی دیر تک مجلسیں جما جما کے بیٹھتے اور پھر ایمان والوں کو کہتے ہیں کہ آمنا ہمیں ایمان لے آئے اور کافروں کو کہتے ہیں ای ن بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں ایناما لشن مسکا بھی بے شک ہم تو صرف مزاق ہی کرتے ہیں ان کے ساتھ یعنی یقین کے دو الفاظ ایناما اور اینا کفار کے ساتھ جب مل بیٹھتے ہیں اپنے کفر کے اوپر گواہی دیتے ہوئے یقین کے کلمات بولتے ہیں اور ایمان والوں کے ساتھ جب ملاقات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم بھی عمومن ہیں یعنی ان کے اخبار میں بھی یقین نہیں ہوتا ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے اور کفر کا دعویٰ کرتے ہوئے ان کے اخبار میں سخت بھی اور یقین ہوتا ہے تو یہ اہل ایمان سے سمجھتے ہیں کہ ہم ہسی مداخ کر رہے ہیں ان کو بدھو بنایا ہوا ہے ہم نے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ابھی مسلمان ہو گئے ہیں ہیں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اللہ حسدہ تو اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے اور وہ اپنی سرکشی میں سرگرداں اور حیران کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میں ان سے ساتھ مزاق کرتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی آخرت میں اہل ایمان کے ساتھ یہ لوگ جا رہے ہوں گے اہل ایمان کے نور میں روشنی میں اچانک سامنے سے دیوار کر کے ان کو جہنم کی طرف پھیر دیا جائے اہل ایمان جنت کی جانب چلیں گے منافق بھی ظاہر من انہوں نے سلام کیا ہوا تھا یہ بھی ساتھ ڈال گے انہیں چلنے دیا جائے لیکن کچھ دیر بعد راستے میں درمیان میں دیوار آئے کر کے ایمان والوں کو جنت کی طرف اور ان کو جہنم کی طرف دونوں کی طرف پھیر دیا جائے گا ان کے ساتھ بھی کیا کے رول بدار ہوتا ہے اور کہیں گے ٹھہر جاؤ ہمارا انتظار کرو لس پرس منٹو تھوڑا سا تمہارا نور تمہاری روشنی ہم بھی لے لیں کہا جائے گا جاؤ واپس جاؤ اور جا کے فری روشنی اور نور حاصل کرو اب کیسے واپس جائیں گے? دنیا ختم ہو گئی زندگی ختم ہو گئی اور اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی طرف مذاق کی نسبت حقیقی ہے اللہ تعالی بھی حقیقہ سن مذاق کرتا ہے لیکن اللہ کا مذاق بندوں کے مذاق جیسا نہیں استحدہ کرنا مذاق کرنا اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی صفت ہے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی تمام سر صفات کے بارے میں اہل و سننا کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی یہ سفار کما یلی کو بھی شانی ہی ویسے ہیں جیسے اللہ کے شاعان شان ہیں اللہ کا مذاق کیسا ہے جیسے اللہ کے شاعن شان ہے ہر آدمی انسان بھی اپنے مقام و مرتبے کے مطابق مذاق کرتا ہے اور اللہ سبحانہ بانا ہوا کہ کا جیسا مقام و مرتبہ ہے اللہ کا مذاق ویسے ہے اللہ کے شاعن شان مذاق ہے انسانوں کے مخلوق کے بذا جیسا باد نہیں مخلوق کا مذاق تو بس اوپات بڑا واحد قسم کا بے حد قسم کا بھی ہوتا ہے جو اہل ایمان کو بھی دیر نہیں دیتا یہ جائے کہ اللہ سبحانہ بنا ہوا تعالی کی طرف اس کی کی جائے کچھ لوگ اللہ تعالی کی ایسی سفارت کے بارے میں تعویر کرتے ہیں کہ مذاق سے یہ مراد ہے وہ مراد ہے تو ایسی تعویلوں کی ضرورت نہیں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تو کی صفت ہے اشتحاف اللہ استحداف کرتا ہے مذاق کرتا ہے ہم اللہ تعالیٰ کی صفت پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں اس میں کسی قسم کی تعویل نہیں کرتے نہ ہی اللہ کے اشتہار کو مخلوق کے استحداف کے ساتھ تشویج دیتے ہیں نہ ہی استحدا کا مطلب طور پر انکار کر دیتے ہیں یہ سارے اہل مجھ کے کام اور ان کے ہیں اہل ایمان کا یہ طریقہ ہے یا بد اللہ ان کو بڑھاتا ہے سرکشی میں دھیل دیتا ہے ان کو کہ اور زیادہ ہو ان لینا ہوں داد ہوں اس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو دھیل دیتے ہیں تاکہ یہ گناہوں میں اور آگے بڑھ جائیں یا ماں سرگرداں حیران آنکھوں سے بندہ اندھا ہو اس کو کہتے ہیں آ ماں ام آنکھوں کی بینائی سے محروم ہونا آنکھوں کا انتہا اور جو اکر کا اندھا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں عین میم اور آما اس سے ہے لفظ کہ وہ اکر کے اندھے بنے کہتے ہیں عین اس کا معنی آنکھوں کا انتہا اور امہ کروانا کا اصل کام تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولا کلینا اس بارہ تبیر ہودا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے ہدایت کے بدلے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے گمراہی کو اختیار کیا ہے ہدایت کو چھوڑ دیا ہے ہمارا بے حد تجارت ان کی یہ تجارت نفع وقت فائدے مند نہیں ہوئی وہ امار کا نمک اور یہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں گمراہی انہیں بھٹکتے رہیں گے کیونکہ انہوں نے ہدایت کے راستے کو چھوڑ دیا ہے اور خود جانتے بوجھتے ہوئے دیجا کا نشستہ گمراہی کو اختیار کیا ہے تو یہ مناف کی چند ایک مزید صفات ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی تو دے توہری سے